تو کیا جو لوگ بڑے مکر کرتے ہیں اس سے ناؤ ڈرتے کہ اللہ انہیں زمیں میں دے نسادیا ہیں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو